جی اور کوئی صاحب جی حضرت سال گزرا نہیں ہے ہاں زکاة لیکن اس سے پہلے ایڈوانس میں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے ہاں اس کو حضرت صدر الشریع بدو طریق حضرت اللہ مولانا امجد علی صاحب رحمت اللہ تعالی نے باہر شریعت میں یہ موقف اختیار کیا جیسے کوئی آدمی ہر سال زکوۃ دیتا ہے اور اس کو معلوم ہے کہ مجھے زکوٰۃ نکالنی تو اگر کوئی ایڈوانس میں زکوٰۃ نکالے اور پھر بعد میں حساب کر لے اور اس کو پھر منا کر لے جیسے ایک آدمی پر ایک لاکھ کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے یا سال بھر میں حساب کرنے کے بعد سوالاک ہو جائے وہ پہلے سے زکوٰۃ کی نیت سے نکالتا رہے نکالتا رہے جب حساب کرے زکوات کا تو پتہ لگا کہ اس نے پچاس ہزار پہلے نکال دیے ہیں لاکھ زکوۃ ہے اب پچہتر ہزار جو ہیں وہ دے دے تو ایڈوانس میں اگر کوئی زکوات دے دے تو صاحب بہار شریعت نے یہ فتوا دیا کہ اس کی زکات ادا ہو جائے گی اور اس کو شمار کر سکتا ہے زکوٰۃ نہیں نیت تو بہت ضروری ہے زکوت میں سمجھ گئے نا ہاں اس میں مثال کے طور پر آپ نے بغیر زکات کی نیت کے کسی کو دے دی اس صدقے نفل تو ہوا وہ ضائع تو نہیں ہوا مگر وہ زکوات نہیں ہوگی جب تک کہ اس کی نیت نہیں کی جائے مثال کے طور پر اتنی بھی گنجائش ایک آدمی کو آپ نے زکات کا مال دے دیا اس وقت نیت نہیں تھی مگر وہ پیسے اس کی جیب میں آ گئے خرچے نہیں پھر آپ نے نیت کر لی تب بھی وہ نیت معتبر ہو گئی آپ کے اس کے خرچ کرنے سے پہلے لیکن اس میں نیت ضروری ہے کہ جو کام بھی آپ کریں اس میں تو نیت شرط ہے سوائے چند معاملات کے وہ بھی میں اس کی وضاحت کر دوں امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے بخاری شریف کا ابتداہی نیت والی حدیث سے کیا ٹھیک ہے نم العمال و بن نیا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کئی مسائل ایسے ہیں جس میں نیت کر لیں تو ثواب ہے نہ کریں تو کام ہو جائے گا مثلا ایک امام نماز پڑھا رہا اس نے مقتدی کو اپنے پیچھے نماز یا امامت کی نیت نہیں کی مطلق اپنی نماز کی نیت کی تو امام کی بھی ہو گئی مقتدی کی بھی ہو گئی اور امام اگر یہ نیت کرے کہ میں اس قوم کی امامت کرتا ہوں تو امامت کرنے کا اس کو ثواب الگ سے ملے گا ایک آدمی پر غسل واجب ہے وہ فرض کیجیے نیت نہیں کرتا اور نہ لیتا غسل کر لیتا غسل تو ہو گیا نیت کرتا تو ثواب زیادہ ہوتا اسی طرح وضو کی نیت کر کے وضو کرے گا تو نیت کا ثواب بھی ہے وضو کا ثواب بھی ہے اور بغیر نیت کے اگر اس نے وضو کیا وضو تو ہو گیا نیت کا ثواب نہیں ملا یہاں تک کہ ایک آدمی اگر ناپاک ہے فرض کیجئے اور اس نے کسی تالاب میں چھلانگ لگا دی پورے بدن پہ پانی بہ گیا ناک میں بھی پانی چلا گیا کلی بھی اچھی طریقے سے کلی لی حالانکہ نیت نہیں تھی مگر غسل ہو گیا اسی طریقے سے معذرت کے ساتھ کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے اور مفتی کے سامنے کا میں نے نیت نہیں کی تھی طلاق ہو جائے گی ایک آدمی نکاح میں کہتا مجھے قبول ہے سائن بھی کر دیتا بعد میں یہ کہتا کہ بھائی میرا نکاح ہوا یا نہیں اس لیے کہ میں نے تو نیت نہیں کی تھی تو یہ نہیں بات مانی جائے گی ٹھیک ہے جیسے بہت سے لوگ عموماً ہمارے یہاں طلاق کی بڑی کثرت ہے آن کر کے کہتے ہیں مولانا صاحب ہماری تو نیت ہی نہیں تھی طلاق یہ سمجھے کہ نیت کرنا ہوگا بیوی کے سامنے دو ہو کر بیٹھے نیت کرتا ہوں میں طلاق کی واسطے جان چھوڑانے کے منہ میرا بیوی شریف کی طرف میں تجھے تین طلاق دیتا ہوں اس میں نیت کی ضرورت طلاق دے گا طلاق واقع ہو جائے گا اس کی یہ بات نہیں مانی جائے گی کہ اس کی نیت نہیں تھی تو بعض میں نیت معتبر ہے بعض میں نیت جو ہے وہ کرے تو اس کو ثواب ملے گا اور نیت نہ بھی ہو تو بعض کام جو ہیں وہ ہو جائیں گے اس کی ایک بہت بڑی تفصیل ہے اس کی لیکن آپ نے چونکہ مخصوص مسئلہ پوچھا زکوٰۃ دیتے وقت اس کو نیت کرنی ہوگی کہ میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں تب اس کی زکوٰۃ ادا ہو جی وہ مال ضائع نہیں ہوگا صدق نفل ہو جائے گا مگر نیت کرنے سے زکوٰۃ ادا ہوگی جی بولیے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اس میں اصل میں بعض ہمارے جو بہت زیادہ متقی پرہیزگار علماء وہ تو منع کرتے ہیں کہ جو زکوٰۃ کے پیسے نہ وہی وہ دیے جائیں لیکن اصل میں چونکہ زکوٰۃ مالیت ہے جیسے یہاں ہم مدرسے کی زکوۃ اکٹھا کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کسی دارالعلوم کے لیے یا کسی ادارے کے لیے اب ایک آدمی پچاس روپی زکوۃ کے دیتا ہے وہ سو روپے لے کر کے آتا ہے اب یہ پچاس روپے آپ کہاں سے دیں گے اس لیکن یہ پچاس اگر اسی میں سے اب ادا کر دیں اس کے مالیے تو آپ کے پاس آ نہ نا پچاس کی ٹھیک ہے نا تو اس میں کوئی حرج نہیں اگر مال تبدیل ہو جائے